باب چہروں ایمان مفصل اللہ پر ایمان لا الہ الا اللہ کے معنی لا الہ الا اللہ کی حقیقت انسان کی زندگی پر عقید توحید کا اثر خدا کے فرشتوں پر ایمان خدا کی کتابوں پر ایمان خدا کے رسولوں پر ایمان آخرت پر ایمان عقید آخرت کی ضرورت عقید آخرت کی صداقت کلم طیبہ آگے بڑھنے سے پہلے تم کو ایک مرتبہ پھر ان معلومات کا جائزہ لینا چاہیے جو تمہیں پچھلے ابواب میں حاصل ہو گئی ہیں ایک، اگرچہ اسلام کے معنیٰ خدا کی اطاعت اور فرما برداری کے ہیں لیکن چونکہ خدا کی ذات و صفات اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور آخرت کی جزا و سزا کا صحیح حال صرف خدا کے پیغمبر ہی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے اس لیے مذہب اسلام کی صحیح تعریف یہ ہوئی کہ پیغمبر کی تعلیم پر ایمان لانا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر خدا کی بندگی کرنا اسلام ہے جو شخص پیغمبر کے واسطے کو چھوڑ کر براہ راست خدا کی اطاعت و فرما برداری کا دعویٰ کرے وہ مسلم نہیں ہے دو قدیم زمانے میں الگ الگ قوموں کے لیے الگ الگ پیغمبر آتے تھے اور ایک ہی قوم میں یکے بعد دیگرے کئی پیغمبر آیا کرتے تھے اس وقت ہر قوم کے لیے اسلام اس مذہب کا نام تھا جو خاص اسی قوم کے پیغمبر یا پیغمبروں نے سکھلایا اگرچہ اسلام کی حقیقت ہر ملک اور ہر زمانے میں ایک ہی تھی مگر شریعتیں یعنی قوانین اور عبادات کے طریقے کچھ مختلف تھے اس لیے ایک قوم پر دوسری قوم کے پیغمبروں کی پیروی ضروری نہ تھی اگرچہ ایمان لانا سب پر ضروری تھا تین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تو آپ کے ذریعے سے اسلام کی تعلیم کو مکمل کر دیا گیا اور تمام دنیا کے لیے ایک ہی شریعت بھیجی گئی آپ کی نبوت کسی خاص ملک یا قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام اولاد آدم کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے اسلام کی جو شریعتیں پچھلے پیغمبروں نے پیش کی تھیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر منسوخ کر دی گئی ہیں اور اب قیامت تک نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی دوسری شریعت اللہ کی طرف سے اترنے والی ہے لہٰذا اب اسلام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر ان سب باتوں کو ماننا جن پر ایمان لانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کو اللہ کے احکام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن باتوں پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے وہ کیسی سچی باتیں ہیں اور ان کو ماننے سے انسان کا درجہ کس قدر بلند ہو جاتا ہے اللہ پر ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور سب سے زیادہ اہم تعلیم یہ ہے لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے جو چیز مسلم کو ایک کافر ایک مشرق اور ایک دہریے سے الگ کرتی ہے وہ یہی ہے اسی کے اقرار سے انسان اور انسان کے درمیان عظیم الشان فرق ہو جاتا ہے اس کو ماننے والے ایک گروہ بن جاتے ہیں اور نہ ماننے والے دوسرا گروہ اس کے ماننے والوں کے لیے دنیا سے لے کر آخرت تک ترقی کامیابی اور سرفرازی ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے نامرادی ذلت اور پستی. اتنا بڑا فرق جو انسان اور انسان کے درمیان واقع ہو جاتا ہے یہ محض لام الف اور ہ سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے جملے کو زبان سے ادا کر دینے کا نتیجہ نہیں ہے زبان سے اگر تم 10 لاکھ کونین کونین پکارتے رہو اور کھاؤ نہیں تو تمہارا بخار نہ اترے گا اسی طرح زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا مگر یہ نہ سمجھے کہ اس کے معنی کیا ہیں اور یہ الفاظ کہہ کر تم نے کتنی بڑی چیز کا اقرار کیا ہے اور اس اقرار سے تم پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے تو ایسا بے سمجھی کا تلفظ بھی کچھ مفید نہیں دراصل فرق تو اسی وقت واقع ہوگا جب لا الہ الا اللہ کے معنی تمہارے دل میں اتر جائیں اس کے معنی پر تم کو کامل یقین ہو جائے اس کے خلاف جتنے اعتقادات ہیں ان سے تمہارا دل بالکل پاک ہو جائے اور اس کلمے کا اثر تمہارے دل و دماغ پر کم از کم اتنا ہی گہرا ہو جتنا اس بات کا اثر ہے کہ آگ جلانے والی چیز ہے اور زہر مار ڈالنے والی چیز یعنی جس طرح آگ کی خاصیت پر ایمان تم کو چولہے میں ہاتھ ڈالنے سے روکتا ہے اور زہر کی خاصیت پر ایمان تم کو زہر کھانے سے باز رکھتا ہے اسی طرح لا الہ الا اللہ پر ایمان تم کو شرک اور کفر اور دہریت کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات سے روک دے خواہ وہ اعتقاد میں ہو یا عمل میں لا الہ الا اللہ کے معنی سب سے پہلے یہ سمجھو کہ الح کسے کہتے ہیں عربی زبان میں الح کے معنی مستحق عبادت کے ہیں یعنی ایسی ہستی جو اپنی شان اور جلال اور برتری کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ اس کی پرستیش کی جائے اور بندگی اور عبادت میں اس کے آگے سر جھکا دیا جائے الہ کے معنی میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ وہ بے انتہا قدرت کا مالک ہو جس کی وسعت کو سمجھنے میں انسان کی عقل حیران رہ جائے الہ کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اپنی زندگی کے معاملات میں اس کے محتاج ہوں اور اس سے مدد مانگنے کے لیے مجبور ہوں الہ کے لفظ میں پوشیدگی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے یعنی الہ اس کو کہیں گے جس کی طاقتیں اسرار ہوں فارسی زبان میں خدا اور ہندی میں دیوتا اور انگریزی میں گاڈ کے معنی بھی اس سے ملتے جلتے ہیں اور دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی اس مطلب کے لیے کچھ مخصوص الفاظ پائے جاتے ہیں ترجمہ یہ ہوگا کہ کوئی الہ نہیں سوائے اس ذات خاص کے جس کا نام اللہ ہے مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں جو پوجنے کے لائق ہو اس کے سوا کوئی اس کا مستحق نہیں کہ عبادت اور بندگی اور اطاعت میں اس کے آگے سر چکایا جائے صرف وہی ایک ذات تمام جہان کی مالک اور حاکم ہے تمام چیزیں اس کے محتاج ہیں سب اسی سے مدد مانگنے پر مجبور ہیں وہ حواس سے پوشیدہ ہے اور اس کی ہستی کو سمجھنے میں عقل دنگ ہے لا الہ الا اللہ کی حقیقت یہ تو صرف الفاظ کا مفہوم تھا اب اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو انسان کی قدیم سے قدیم تاریخ کے جو حالات ہم تک پہنچے ہیں اور پرانی سے پرانی قوموں کے جو آثار دیکھے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے ہر زمانے میں کسی نہ کسی کو خدا مانا ہے اور کسی نہ کسی کی عبادت ضرور کی ہے اب بھی دنیا میں جتنی قومیں ہیں خواہ وہ نہایت وحشی ہوں یا نہایت مہذب ان سب میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کسی کو خدا مانتی ضرور ہیں اور اس کی عبادت کرتی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں خدا کا خیال بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اسے مجبور کرتی ہے کہ کسی کو خدا مانے اور اس کی عبادت کرے سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے تم خود اپنی ہستی پر اور تمام انسانوں کی حالت پر نظر ڈال کر اس سوال کا جواب معلوم کر سکتے ہو انسان دراصل بندہ ہی پیدا ہوا ہے وہ فطرتاً محتاج ہے کمزور ہے فقیر ہے بے شمار چیزیں ہیں جو اس کے ہستی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں مگر اس کے قبضے قدرت میں نہیں ہیں آپ سے آپ کو حاصل بھی ہوتی ہیں اور اس سے چھین بھی جاتی ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہیں ان کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے مگر کبھی تو وہ اس کو مل جاتی ہیں اور کبھی نہیں ملتی کیونکہ ان کو حاصل کرنا بالکل اس کے اختیار میں نہیں ہے بہت سی چیزیں ہیں جو اس کو نقصان پہنچاتی ہیں اس کی عمر بھر کی محنتوں کو آن کی آن میں برباد کر دیتی ہیں ان کی آرزووں کو خاک میں ملا دیتی ہیں اس کو بیماری اور ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہیں وہ ان کو دفاع کرنا چاہتا ہے کبھی وہ دفع ہو جاتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی اس سے وہ جان لیتا ہے کہ ان کا آنا اور نہ آنا دفع ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار سے باہر ہے بہت سی چیزیں ہیں جن کی شان و شوکت اور بزرگی کو دیکھ کر وہ مرووب ہو جاتا ہے پہاڑوں کو دیکھتا ہے دریاؤں کو دیکھتا ہے بڑے بڑے ہولناک جانور دیکھتا ہے ہواؤں کے طوفان اور پانی کے سیلاب اور زمین کے زلزلے دیکھتا ہے بادلوں کی گرج اور گھٹاؤں کی سیاہی اور بجلی کی کڑک چمک اور موسلا دھار بارش کے مناظر اس کے سامنے آتے ہیں سورج اور چاند اور تارے اس کو گردش کرتے دکھائی دیتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ سب چیزیں کتنی بڑی کتنی طاقتور کتنی شاندار ہیں اور ان کے مقابلے میں وہ خود کتنا ضعیف اور حقیر ہے یہ مختلف نظارے اور خود اپنی مجبوریوں کے مختلف حالات دیکھ کر اس کے دل میں آپ سے آپ اپنی بندگی محتاجی اور کمزوری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی خود بخود علوہیت یعنی خدائی کا تصور خیال کرتا ہے کہ وہ ان کے آگے مشکل کشائی کے لیے ہاتھ پھیلائے اور ان کی نقصان پہنچانے والی طاقتوں کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان سے خوف کھائے اور ان کے سے بچے جہالت کے سب سے نیچے درجے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو چیزیں اس کو شان اور طاقت والی نظر آتی ہیں یا کسی طرح نفع یا نقصان پہنچاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں یہی خدا ہے چنانچہ وہ جانوروں دریاؤں پہاڑوں کو پوچھتا ہے, زمین کی پرستش کرتا ہے آگ بارش ہوا چاند اور سورج کی عبادت کرنے لگتا ہے یہ جہالت جب ذرا کم ہوتی ہے اور کچھ علم کی روشنی آتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں تو خود اسی کی طرح محتاج اور کمزور ہیں بڑے سے بڑا جانور بھی ایک ادنا مچھر کی طرح مرتا ہے بڑے بڑے دریا خشک ہو جاتے ہیں اور چڑھتے اترتے رہتے ہیں پہاڑوں کو خود انسان توڑتا پھوڑتا ہے زمین کا پھلنا پھولنا خود زمین کے اپنے اختیار میں نہیں جب پانی اس کا ساتھ نہیں دیتا تو خشک ہو جاتی ہے پانی بھی بے اختیار ہے اس کی آمد ہوا کی محتاج ہے ہوا بھی اپنے اختیار میں نہیں اس کا مفید یا غیر مفید ہونا دوسرے اسباب کے تحت ہے چاند سورج اور تارے بھی کسی قانون کے تابے ہیں اس قانون کے خلاف وہ کوئی ادنا جنبش بھی نہیں کر سکتے اب اس کا ذہن مخفی اور پر اسرار قوتوں کی طرف منتقل ہوتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ ان ظاہری چیزوں کی پشت پر کچھ پوشیدہ قوتیں ہیں جو ان پر حکومت کر رہی ہیں اور سب کچھ انہی کے اختیار میں ہے یہیں سے خداؤں اور دیوتاؤں کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے روشنی ہوا پانی بیماری تندرستی اور مختلف دوسری چیزوں کے خدا الگ الگ مان لیے جاتے ہیں اور ان کی خیالی تصویریں بنا کر ان کی عبادت کی جاتی ہے اس کے بعد جب اور زیادہ علم کی روشنی آتی ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ دنیا کے انتظام میں ایک زبردست قانون اور ایک بڑے ایسا کی پابندی پائی جاتی ہے ہواؤں کی رفتار بارش کی آمد سیاروں کی گردش فصلوں اور موسموں کے تغیر میں کیسی باقاعدگی کی ہے کس طرح بے شمار قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں کیسا زبردست قانون ہے کہ جو وقت جس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے ٹھیک اسی وقت پر کائنات کے تمام اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے اشتراک عمل کرتے ہیں انتظام عالم کی یہ ہم آہنگی دیکھ کر مشرک انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک سب سے بڑا خدا بھی ہے جو ان تمام چھوٹے چھوٹے خداوں پر حکومت کر رہا ہے ورنہ اگر سب ایک دوسرے سے الگ اور بالکل خود مختار ہوں تو دنیا کا سارا کارخانہ درہم وہ اس بڑے خدا کو اللہ اور پرمیشور اور پرمیشور برہم ہو وغیرہ ناموں سے موصوم کرتا ہے مگر عبادت میں اس کے چھوٹے خداوں کو بھی شریک کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ خدائی بھی دنیاوی بادشاہوں کے نمونے پر ہے جس طرح دنیا میں ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے وزیر اور معتمد اور نازم اور دوسرے با اختیار عہدے ہوتے ہیں اسی طرح کائنات میں بھی ایک بڑا خدا ہے اور بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا اس کے ماتحت ہیں جب تک چھوٹے خداؤں کو خوش نہ کیا جائے گا بڑے خدا تک رسائی نہ ہو سکے گی اس لیے ان کی عبادت بھی کرو ان کے آگے بھی ہاتھ پھیلاؤ ان کی ناراضگی سے بھی ڈرو ان کو بھی بڑے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ اور نظروں اور نیازوں سے انہیں خوش رکھو پھر جب علم میں اور ترقی ہوتی ہے تو خداؤں کی تعداد جتنے خیالی خدا جاہلوں نے بنا رکھے ہیں ان میں سے ایک ایک کے متعلق غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے انسان کو کہ وہ خدا نہیں ہیں ہماری ہی طرح بندے ہیں بلکہ ہم سے بھی زیادہ بے بس ہیں اس طرح وہ ان کو چھوڑتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آخر میں صرف ایک خدا رہ جاتا ہے مگر اس ایک کے متعلق پھر بھی اس کے خیالات میں بہت کچھ جہالت باقی رہ جاتی ہے کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ خدا ہماری طرح جسم رکھتا ہے اور ایک جگہ بیٹھا ہوا خدا ہی کر رہا ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا بیوی بچے رکھتا ہے اور انسان کی طرح اس کے ہاں بھی اولاد کا سلسلہ چل رہا ہے کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ خدا انسان کی صورت میں زمین پر اتر آتا ہے کوئی کہتا ہے کہ خدا اس دنیا کے کارخانے کو چلا کر خاموش بیٹھ گیا ہے اور اب کہیں آرام کر رہا ہے کوئی سمجھتا ہے کہ خدا کے ہاں بزرگوں اور روحوں کی سفارش لے جانا ضروری ہے اور ان کو وسیلہ بنائے بغیر وہاں کچھ کام نہیں چلتا کوئی اپنے خیال میں خدا کی ایک صورت تجویز کرتا ہے اور عبادت کے لیے اس صورت کو سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہے اس طرح کی بہت سی غلط فہمیاں توہید کا اعتقاد رکھنے کے باوجود انسان کے ذہن میں باقی رہ جاتی ہیں جن کے سبب سے وہ شرک یا کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ سب جہالت کا نتیجہ ہیں سب سے اوپر لا الہ الا اللہ کا درجہ ہے یہ وہ علم ہے جو خود اللہ عز و جل نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسان کے پاس بھیجا ہے یہی علم سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو دے کر زمین پر اتارا گیا تھا یہی علم آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو دیا گیا تھا پھر اسی علم کو لے کر سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشریف لائے. یہ خالص علم ہے جس میں جہالت کا شائبہ تک نہیں اوپر ہم نے شرک اور بت پرستی اور کفر کی جتنی تصویریں لکھی ہیں ان سب میں انسان اسی وجہ سے مبتلا ہوا کہ اس نے پیغمبروں کی تعلیم سے منہ مو موڑ کر خود اپنے حواس اور اپنی عقل پر بھروسہ کیا آؤ ہم بتائیں کہ اس چھوٹے سے فقرے میں کتنی بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے ایک سب سے پہلی چیز الوہیت یعنی خدائی کا تصور ہے یہ وسیع کائنات جس کے آغاز اور انجام اور انتہا کا خیال کرنے سے ہمارا ذہن تھک جاتا ہے جو نامعلوم زمانے سے چلی آ رہی ہے اور نامعلوم زمانے تک چلی جا رہی ہے جس میں ایسے ایسے حیرت انگیز کرشمیں ہو رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے اس کائنات کے خدای صرف وہی کر سکتا ہے جو غیر محدود ہو ہمیشہ سے ہو ہمیشہ رہے کسی کا محتاج نہ ہو بے نیاز ہو قادر مطلب ہو حکیم اور دانہ ہو ہر چیز کا علم رکھتا ہو اور کوئی چیز اس سے مخفی نہ ہو سب پر غالب ہو اور کوئی اس کے حکم سے سرتابی نہ کر سکے بے حساب قوتوں کا مالک ہو اور کائنات کی ساری چیزوں کو اس سے زندگی اور رزق کا سامان بہم پہنچے عیب، نقص اور کمزوری کی تمام صفات سے پاک ہو اور اس کے کاموں میں کوئی دخل نہ دے سکے دو خدائی کی یہ تمام صفات ایک ہی ذات میں جمع ہونی ضروری ہیں یہ ناممکن ہے کہ دو ہستیاں یہ صفات برابر رکھتی ہوں کیونکہ سب پر غالب اور سب پر حاکم تو ایک ہی ہو سکتا ہے یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ صفات تقسیم ہو کر بہت سے خداوں میں بٹ جائیں کیونکہ اگر حاکم ایک ہو اور عالم دوسرا اور رازق تیسرا تو ہر ایک خدا دوسرے کا محتاج ہوگا اور اگر ایک نے دوسرے کا ساتھ نہ دیا تو ساری کائنات یک لخت فنا ہو جائے گی یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ صفات ایک دوسرے کو منتقل ہوں یعنی کبھی ایک خدا میں پائی جائیں اور کبھی دوسرے میں کیونکہ جو خدا زندہ رہنے کی قوت نہ رکھتا ہو وہ ساری کائنات کو زندگی نہیں بخش سکتا اور جو خدا خود اپنی خدائی کی حفاظت نہ کر سکتا ہو وہ اتنی بڑی کائنات پر حکومت نہیں کر سکتا بس تم کو علم کی جتنی زیادہ روشنی ملے گی اتنا ہی زیادہ تم کو یقین ہوتا جائے گا کہ خدائی کی صفات صرف ایک ذات میں جمع ہونی ضروری ہیں تین خدائی کے اس کامل اور صحیح تصور کو نظر میں رکھو پھر ساری کائنات پر نظر ڈالو جتنی چیزیں تم دیکھتے ہو جتنی چیزوں کو کسی ذریعے سے محسوس کرتے ہو جتنی چیزوں تک تمہارے علم کی پہنچ ہے ان میں سے ایک بھی ان صفات سے متصف نہیں ہے عالم کی ساری موجودات محتاج ہیں محکوم ہیں بنتی بگڑتی ہیں مرتی جیتی ہیں کسی کو ایک حال پر قیام نہیں کسی کو اپنے اختیار سے کچھ کرنے کی قدرت نہیں کسی کو ایک بالا تر قانون کے خلاف بال برابر حرکت کرنے کا اختیار نہیں ان کے حالات خود گواہی دیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی خدا نہیں ہے کسی میں خدائی کی ادنا جھلک بھی نہیں پائی جاتی کسی کا خدائی میں ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے یہی مانے ہیں لا الہ کے چار کائنات کی ساری چیزوں سے خدائی چھین لینے کے بعد تم کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ایک اور ہستی ہے جو سب سے بالا تر ہے صرف وہی تمام خدائی صفات رکھتی ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے یہ معنی ہے اللہ کے یہ سب سے بڑا علم ہے تم جس قدر تحقیق اور جستجو کرو گے تم کو یہی معلوم ہوگا کہ یہی علم کا سرا بھی ہے اور یہی علم کی آخری حد بھی طبیعیات کیمیا حیات ریاضیات حیاتیات حیوانیات انسانیات الغرض کائنات کی حقیقتوں کا کھوج لگانے والے جتنے علوم ہیں ان میں سے خواہ کوئی علم لے لو اس کی تحقیق میں جس قدر تم آگے بڑھتے جاؤ گے لا الہ الا اللہ کی صداقت تم پر زیادہ کھلتی جائے گی اور اس پر تمہارا یقین بڑھتا جائے گا تم کو علمی تحقیقات کے میدان میں ہر ہر قدم پر محسوس ہوگا کہ اس سب سے پہلی اور سب سے بڑی سچائی سے انکار کرنے کے بعد کائنات کی ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے انسان کی زندگی پر عقیدہ توحید کا اثر اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار سے انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے اور اس کو نا ماننے والا دنیا اور آخرت میں کیوں ناکام نامراد ہو جاتا ہے ایک اس کلمے پر ایمان رکھنے والا کبھی تنگ نظر نہیں ہو سکتا وہ ایسے خدا کا قائل ہوتا ہے جو زمین اور آسمان کا خالق مشرق و مغرب کا مالک اور تمام جہانوں کا پالنے پوسنے والا ہے اس ایمان کے بعد ساری کائنات میں کوئی چیز بھی اس کو غیر نظر نہیں آتی وہ سب کو اپنی ذات کی طرح ایک ہی مالک کی ملکیت اور ایک ہی بادشاہ کی رعیت سمجھتا ہے اس کی ہمدردی اور محبت و خدمت کسی دائرے کی پابند نہیں رہتی اس کی نظر ویسی ہی غیر محدود ہو جاتی ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کی بادشاہی غیر محدود ہے یہ بات کسی ایسے شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی جو بہت سے چھوٹے چھوٹے خداوں کا قائل ہو یا خدا میں انسان کی محدود اور ناقص صفات مانتا ہو یا سرے سے خدا کا قائل ہی نہ ہو دو یہ کلمہ انسان میں انتہا درجے کی خودداری اور عزت نفس پیدا کرتا ہے اس پر اعتقاد رکھنے والا جانتا ہے کہ صرف ایک خدا تمام طاقتوں کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی نفع پہنچانے والا کوئی مارنے اور جلانے والا نہیں کوئی صاحب اختیار اور با اثر نہیں یہ علم اور یقین اس کو خدا کے سوا تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف کر دیتا ہے اس کی گردن کسی مخلوق کے آگے نہیں جھکتی اس کا ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلتا اس کے دل میں کسی بزرگی کا سکہ نہیں بیٹھتا یہ صفت سوائے عقیدہ توحید کے اور کسی عقیدے سے پیدا نہیں ہو سکتی شرک اور کفر اور دہریت کی لازمی خاصیت یہ ہے کہ انسان مخلوقات کے آگے جھکے ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھے ان سے خوف کھائے اور انہی سے امیدیں وابستہ رکھے تین خودداری کے ساتھ یہ کلمہ انسان میں انکساری بھی پیدا کرتا ہے اس کا قائل کبھی مغرور اور متقبر نہیں ہو سکتا اپنی قوت اور, دولت اور قابلیت کا گھمنڈ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا ہی دیا ہوا ہے اور خدا جس طرح دینے پر قادر ہے اسی طرح چھین لینے پر بھی قادر ہے اس کے مقابلے میں عقیدہ الہاد کے ساتھ جب انسان کو کسی قسم کا دنیاوی کمال حاصل ہوتا ہے تو وہ متکبر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے کمال کو محض اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے اسی طرح شرک اور کفر کے ساتھ بھی غرور پیدا ہونا لازمی ہے کیونکہ مشرک اور کافر اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ خداؤں اور دیوتاؤں سے اس کا کوئی خاص تعلق ہے جو دوسروں کو نصیب نہیں چار اس کلم پر اعتقاد رکھنے والا اچھی طریقے سے سمجھتا ہے کہ نفس کی پاکیزگی اور عمل کی نیکی کے سوا اس کی نجات اور فلاح کا کوئی ذریعہ نہیں کیونکہ وہ ایک ایسے خدا پر اعتقاد رکھتا ہے جو بے نیاز ہے کسی سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا بے لاگ عدل کرنے والا ہے اور کسی کو اس کی خدائی میں دخل یا اثر حاصل نہیں اس کے مقابلے میں مشرقین اور کفار ہمیشہ جھوٹی توقعات پر زندگی بسر کرتے ہیں ان میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہمارے لیے کفارہ بن گیا ہے کوئی خیال کرتا ہے کہ ہم خدا کے چہیتے ہیں اور ہمیں سزا مل ہی نہیں سکتی کسی کا گمان یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے خدا کے ہاں سفارش کرا لیں گے کوئی اپنے دیوتاؤں کو نظر و نیاز دے کر سمجھ لیتا ہے کہ اب اسے دنیا میں سب کچھ کرنے کا لائسنس مل گیا ہے اس قسم کے جھوٹے اعتقادات ان لوگوں کو ہمیشہ گناہوں اور بدکاریوں کے چکر میں پھنسائے رکھتے ہیں اور وہ ان کے بھروسے پر نفس کی پاکیزگی اور عمل کی نیکی سے غافل ہو جاتے ہیں رہے دہریے تو وہ سرے سے یہ اعتقاد ہی نہیں رکھتے کہ کوئی بالا تر ہستی ان سے بھلے یا برے کاموں کی باز برس کرنے والے بھی ہے اس لیے وہ دنیا میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں ان کے نفس کی خواہش ان کی خدا ہوتی ہے اور وہ اس کے بندے ہوتے ہیں اس کا قائل کسی حال میں مایوس اور دل شکستہ نہیں ہوتا وہ ایک ایسے خدا پر ایمان رکھتا ہے جو زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے جس کے فضل و کرم بے حد و حساب ہیں اور جس کی قوتیں بے پایا ہیں یہ ایمان اس کے دل کو غیر معمولی تسکین بخشتا ہے اس کو اطمینان سے بھر دیتا ہے اور ہمیشہ امیدوں سے لبریز رکھتا ہے چاہے وہ تمام دنیا کے دروازوں سے ٹھکرا دیا جائے سارے اسباب کا رشتہ ٹوٹ جائے اور وسائل و ذرائع ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ دیں پھر بھی ایک خدا کا سہارا کسی حال میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اسی کے بلبوتے وہ نئی امیدوں کے ساتھ کوشش پر کوشش کیے چلا جاتا ہے یہ اطمینان توحید کے سوا کسی اور عقیدے سے حاصل نہیں ہو سکتا مشرقین اور کفار اور دہریے چھوٹے دل کے ہوتے ہیں ان کا بھروسہ محدود طاقتوں پر ہوتا ہے اس لیے مشکلات میں بھی بہت جلد مایوسی ان کو گھیر لیتی ہے اور اکثر ایسی حالتوں میں وہ خودکشی تک کر گزرتے ہیں چھ اس کلیمے کا اعتقاد انسان میں عزم اور حوصلہ اور صبر توکل کی زبردست طاقت پیدا کر دیتا ہے وہ جب خدا کی خوشنودی کے لیے دنیا میں بڑے بڑے کام انجام دینے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ میری پشت پر زمین و آسمان کے بادشاہ کی قوت ہے یہ خیال اس میں پہاڑ کی سی مضبوطی پیدا کرتا ہے اور دنیا کی ساری مشکلات اور مصیبتیں اور مخالف طاقتیں مل کر بھی اس کو اپنے عزم سے ہٹا نہیں سکتی ساتھ یہ کلمہ انسان کو بہادر بنا دیتا ہے دیکھو آدمی کو بزدل بنانے والی دراصل دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو جان اور مال اور بال بچوں کی محبت دوسرے یہ خیال کہ خدا کے سوا کو مارنے والا ہے اور یہ کہ آدمی اپنی تدبیر سے موت کو ٹال سکتا ہے لا الہ الا اللہ کا اعتقاد ان دونوں چیزوں کو دل سے نکال دیتا ہے پہلی چیز تو اس لیے نکل جاتی ہے کہ اس کا قائل اپنی جان و مال اور ہر چیز کا مالک خدا ہی کو سمجھتا ہے اور اس کی خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے رہی دوسری چیز تو وہ اس وجہ سے باقی نہیں رہتی کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے نزدیک جان لینے کی قدرت کسی انسان یا حیوان یا توپ یا تلوار یا لکڑی یا پتھر میں نہیں ہے اس کا اختیار صرف خدا کو ہے اور اس نے موت کا جو وقت مقرر کر دیا ہے اس سے پہلے دنیا کی تمام قوتیں مل کر بھی چاہیں تو کسی کی جان نہیں لے سکتی یہی وجہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے سے زیادہ بہادر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا اس کے مقابلے میں تلواروں کی باڑھ اور گولیوں کی بوچھار اور فوجوں کی یورش سب ناکام ہو جاتی ہیں جب وہ خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے بڑھتا ہے تو اپنے سے دس گنی طاقت کا بھی منہ پھیر دیتا ہے مشرقین اور کفار اور دہریے یہ قوت کہاں سے لائیں گے ان کی تو جان ان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت دشمن کے لانے سے آتی ہے اور ان کے بھاگنے سے بھاگ سکتی ہے آٹھ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد انسان میں قناط اور بے نیازی کی شان پیدا کر دیتا ہے ہرس حوس، شک حسد کے رقیق جذبات اس کے دل سے نکال دیتا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے ناجائز اور ذلیل طریقے اختیار کرنے کا خیال تک اس کے ذہن میں نہیں آنے دیتا وہ سمجھتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے زیادہ دے جس کو چاہے کم دے عزت طاقت اور ناموری اور حکومت سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے وہ اپنی مسلحتوں کے لحاظ سے جس کو جس قدر چاہتا ہے عطا کرتا ہے ہمارا کام صرف اپنی حد تک جائز کوشش کرنا ہے کامیابی اور ناکامی خدا فضل پر موقوف ہے وہ اگر دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت کوئی قوت اسے روک نہیں سکتی اور اگر وہ نہ دینا چاہے تو کوئی طاقت دلوا نہیں سکتی اس کے مقابلے میں مشرقین اور کفار اور دہری اپنی کامیابی اور ناکامی کو اپنی کوشش اور دنیاوی طاقتوں کی مدد یا مخالفت پر موقوف سمجھتے ہیں اس لیے ان میں ہرس اور حوث مسلط رہتی ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے رشوت خوشامد سازش اور ہر قسم کے بدترین ذرائع اختیار کرنے میں انہیں باک نہیں ہوتا دوسروں کی کامیابی پر رشک و حسد میں جلے مرتے ہیں اور ان کو نیچا دکھانے کی کوئی بری سے بری تدبیر بھی نہیں چھوڑتے نو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد انسان کو خدا کے قانون کا پابند بناتا ہے اس کلمے پر ایمان لانے والا یقین باخبر ہے ہماری سے بھی زیادہ قریب ہے اگر ہم رات کے اندھیرے میں اور تنہائی کے گوشے میں بھی کوئی گناہ کریں تو خدا کو اس کا علم ہے اور ہمارے دل کی گہرائی میں بھی کوئی برا ارادہ پیدا ہو خدا کو پہلے سے وہ پتا ہوتا ہے ہم سب سے چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے سب سے بھاگ سکتے ہیں مگر خدا کی سلطنت سے نہیں نکل سکتے سب سے بچ سکتے ہیں مگر خدا کی پکڑ سے بچنا غیر ممکن ہے یہ یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان اپنے خدا کے حکام کا متی ہوگا جس چیز کو خدا نے حرام خرار دیا ہے وہ اس حکم کو تنہائی اور تاریکی میں بھی بچا لائے گا کیونکہ اس کے ساتھ ایک ایسی پولیس لگی ہوئی ہے جو کسی حال میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور اس کو ایسی عدالت کا کھٹکا لگا رہتا ہے جس کے وارنٹ سے وہ کہیں بھاگ ہی نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ مسلم ہونے کے لیے سب سے پہلی اور ضروری شرط لا الہ الا اللہ پر ایمان لانا ہے مسلم کے معنی جیسا کہ تم کو ابتدا میں بتایا جا چکا ہے خدا کے فرما بردار بندے کے ہیں اور خدا کا فرما بردار ہونا ممکن ہی نہیں جب تک کہ انسان اس بات پر یقین نہ لائے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں یہ ایمان باللہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے یہ اسلام کا مرکز ہے اس کی جڑ ہے اس کی قوت کا منبع ہے اس کے سوا اسلام کے جتنے اعتقادات اور احکام اور قوانین ہے سب اسی بنیاد پر قائم ہیں اور ان سب کو اسی مرکز سے قوت پہنچتی ہے اس کو ہٹا دینے کے بعد اسلام کوئی چیز نہیں رہتا خدا کے فرشتوں پر ایمان ایمان باللہ کے بعد دوسری چیز جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہے وہ ہے فرشتوں کی ہستی اور بڑا فائدہ اس تعلیم کا یہ ہے کہ اس سے توحید کا اعتقاد شرک کے تمام خطروں سے پاک ہو جاتا ہے اوپر تم کو بتایا جا چکا ہے کہ مشرقین نے خدائی میں دو قسم کی مخلوقات کو شریک کیا ہے ایک قسم ان مخلوقات کی ہے جو جسمانی وجود رکھتی ہیں اور نظر آتی ہیں مثلاً سورج چاند تارے آگ پانی اور بزرگ انسان وغیرہ دوسری قسم ان مخلوقات کی ہے جن کا وجود جسمانی نہیں ہے بلکہ وہ نظروں سے اوجھل ہیں اور بسے پردہ کائنات کا انتظام کر رہی ہے مثلاً کوئی ہوا چلانے والی کوئی پانی برسانے والی اور کوئی روشنی بہم پہنچانے والی ان میں سے پہلی قسم کی چیزیں تو انسان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں اس لیے ان کی خدائی کی نفی خود لا کے الفاظ سے ہی ہو جاتی ہے لیکن دوسری قسم کی مخلوقات پوشیدہ اور پر اسرار ہیں مشرقین زیادہ تر انہی کے گرودا ہیں انہی کو دیوتا اور خدا کی اولاد اور خدا سمجھتے ہیں انہی کی فرضی مورتیں بنا کر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں لہذا توحید الہی کو شرک کے اس دوسرے شعبے سے پاک کرنے کے لیے ایک مستقل عقیدہ بیان کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ پوشیدہ نورانی ہستیاں جن کو تم دیوتا اور خدا اور اولاد خدا کہتے ہو یہ دراصل خدا کے فرشتے ہیں ان کا خدائی میں کوئی دخل نہیں یہ سب خدا کے تابع فرمان ہیں اور اس قدر متی ہیں کہ حکم الہی سے بال برابر بھی سرتابی نہیں کر سکتے خدا ان کے ذریعے سے اپنی سلطنت کی تدبیر کرتا ہے اور یہ ٹھیک ٹھیک اس کے فرمان بجا لاتے ہیں ان کو خود اپنے اختیار سے کچھ کرنے کی قدرت نہیں یہ اپنی طرف سے خدا کے حضور میں کوئی تجویز پیش نہیں کر سکتے ان کی اتنی مجال بھی نہیں کہ اس کے سامنے کسی کی سفارش کر دیں ان کی عبادت کرنا اور ان سے مدد مانگنا تو انسان کے لیے ذلت ہے کیونکہ روز اول میں اللہ تعالی نے ان سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا تھا اور ان سے بڑھ کر آدم کو علم اتا کیا تھا اور ان کو چھوڑ کر آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت اتا کی تھی بس جو انسان خود ان فرشتوں کا مسجود ہے اس کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ذلت ہو سکتی ہے کہ وہ الٹا ان کی آگے سجدے کرے اور ان سے بھیک مانگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو ہم کو فرشتوں کی پرستش کرنے اور خدائی میں ان کو شریک ٹھہرانے سے روک دیا دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ فرشتے خدا کی برگزیدہ مخلوق ہیں گناہوں سے پاک ہیں ان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ خدا کے احکام کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے وہ ہمیشہ خدا کی بندگی و عبادت میں مشغول رہتے ہیں انہی میں سے ایک برگزیدہ فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر وہی بھیجتا ہے جن کا نام جبریل ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام ہی کے ذریعے سے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں انہی فرشتوں میں وہ فرشتے بھی موجود ہیں جو ہر وقت تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں تمہاری ہر اچھی اور بری حرکت کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں تمہاری ہر اچھی بری بات کو ہر وقت سنتے اور نوٹ کرتے ہیں ان کے پاس ہر شخص کی زندگی کا ریکارڈ محفوظ رہتا ہے مرنے کے بعد جب تم خدا کے سامنے حاضر ہوگے تو یہ تمہارا نامہ اعمال پیش کر دیں گے اور تم دیکھو گے کہ عمر بھر تم نے چھپے اور کھلے جو بھی اور بدیاں کی کی وہ سب اس میں موجود ہیں فرشتوں کی حقیقت ہم کو نہیں بتائی گئی صرف ان کی صفات بتائی گئی ہیں اور ان کی ہستی پر یقین رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ وہ کیسے ہیں اور کیسے نہیں لہٰذا اپنی عقل سے ان کی ذات کے متعلق کوئی بات تراش لینا جہالت ہے اور ان کے وجود سے انکار کرنا کفر ہے کیونکہ انکار کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں اور انکار کے معنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعود باللہ چھوٹا قرار دینے کے مترادف ہے ہم ان کے وجود پر صرف اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ خدا کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان کی خبر دی ہے خدا کی کتابوں پر ایمان تیسری چیز جس پر ایمان لانے کی تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو دی گئی ہے وہ اللہ کی کتابیں ہیں جو اس نے اپنے نبیوں پر نازل کیں اللہ تعالی نے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے اسی طرح آپ سے پہلے جو رسول گزرے تھے ان کے پاس بھی اپنی کتابیں بھیجی تھیں ان میں سے بعض کتابوں کے نام ہم کو بتائے گئے سہیف ابراہیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اترے تورات جو موسا علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور جو علیہ السلام کے پاس بھیجی گئی اور انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ان کے سوا دوسری کتابیں جو رسولوں کے پاس آئی تھیں ان کے نام ہم کو نہیں بتائے گئے اس لیے کسی اور مذہبی کتاب کے متعلق ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے البتہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی تھیں وہ سب برحق تھیں جن کتابوں کے نام ہم کو بتائے گئے ان میں صحف ابراہیم تو اب دنیا میں موجود نہیں ہیں تورات اور زبول اور انجیل تو وہ البتہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس موجود ہیں مگر قرآن شریف میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ ان سب کتابوں میں لوگوں نے خدا کے کلام کو بدل ڈالا اور اپنی طرف سے بہت سی باتیں ان کے اندر ملا دی ہیں خود عیسائی اور یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اصل کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں صرف ان کے ترجمے باقی رہ گئے ہیں جن میں صدیوں سے ترمیم ہوتی رہی ہے اور اب تک ہوتی چلی آ رہی ہے پھر ان کتابوں کے پڑھنے سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی اس لیے جو کتابیں موجود ہیں وہ ٹھیک ٹھیک خدا کی کتابیں نہیں ہیں ان میں خدا کا کلام اور انسان کا کلام مل جل گئے ہیں اور یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ خدا کا کلام کون سا ہے اور انسان کا کلام کون سا لہٰذا پچھلی کتابوں پر ایمان کا جو حکم ہم کو دیا گیا ہے وہ صرف اس حیثیت سے ہے کہ خدا نے قرآن سے پہلے بھی دنیا کی ہر قوم کے کے اپنے احکام اپنے نبیوں کے ذریعے سے بھیجے تھے اور وہ سب اسی ایک خدا کے احکام تھے جس کی طرف سے قرآن آیا ہے اور قرآن کوئی نئی اور انوکھی کتاب نہیں ہے بلکہ اسی تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے جس کو پہلے زمانے کے لوگوں نے پایا اور کھو دیا یا بدل ڈالا یا انسانی کلاموں سے خلط ملت کر دیا قرآن شریف خدا کی سب سے آخری کتاب ہے اس میں اور پچھلی کتابوں میں کئی حیثیتوں سے فرق ہے ایک پہلے جو کتابیں آئی تھی ان میں سے اکثر کے اصلی نسخے دنیا سے گم ہو گئے اور ان کے صرف ترجمے رہ گئے ہیں لیکن قرآن جن الفاظ میں اترا تھا ٹھیک ٹھیک انہیں الفاظ میں موجود ہے اس کے ایک حرف بلکہ ایک شوشے میں بھی تغیر نہیں ہوا دو پچھلی کتابوں میں لوگوں نے کلام الٰی کے ساتھ اپنا کلام ملا دیا ہے ایک ہی کتاب میں کلام الہی بھی ہے قومی تاریخ بھی ہے بزرگوں کے حالات بھی ہیں تفسیر بھی ہے فقیحوں کے نکالے ہوئے شرعی مسائل بھی ہیں اور یہ سب چیزیں اس طرح گڑمڑ ہو گئی ہیں کہ خدا کے کلام کو ان میں سے الگ چھانٹ لینا ممکن نہیں ہے مگر قرآن میں خالص کلام الہی ملتا ہے اور اس کے اندر کسی دوسرے کے کلام کی ذرہ برابر بھی آمیزش نہیں ہے تفسیر، حدیث فق, صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت صحابہ اور تاریخ اسلام پر مسلمانوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ سب قرآن سے بالکل الگ دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے قرآن میں ان کا ایک لفظ بھی ملنے نہیں پایا ہے تین جتنی مذہبی کتابیں دنیا کے مختلف قوموں کے پاس ہیں ان میں سے ایک کے متعلق بھی تاریخی صنعت سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جس نبی کی طرف منصوب ہے واقعی وہ اسی نبی کی ہے بلکہ بعض مذہبی کتابیں ایسی ہیں جن کے متعلق اتنی زبردست تاریخی شہادتیں موجود ہیں کہ کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت میں شک ہی نہیں کر سکتا اس کی آیتوں کے متعلق یہ معلوم ہے کہ کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی چار پچھلی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئی تھیں وہ ایک مدت سے مردہ ہو چکے ہیں اب دنیا میں کہیں بھی ان کے بولنے والے باقی نہیں رہے ان کے سمجھنے والے بھی بہت کم پائے جاتے ہیں ایسی کتابیں اگر اصلی اور صحیح حالت میں موجود بھی ہوں تو ان کے احکام کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا اور ان کی پیروی کرنا ممکن نہیں لیکن قرآن جس زبان میں ہے وہ ایک زندہ زبان ہے دنیا میں کروڑوں آدمی آج بھی اس کو بولتے ہیں اور کروڑوں آدمی اسے جانتے اور سمجھتے ہیں اس کی تعلیم کا سلسلہ دنیا میں ہر جگہ جاری ہے ہر شخص اس کو سیکھ سکتا ہے اور جو اس کو سیکھنے کی فرصت نہیں رکھتا اس کو ہر جگہ ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو قرآن کے معنی اسے سمجھانے کی قابلیت رکھتے ہوں پانچ جتنی مذہبی کتابیں دنیا کی مختلف قوموں کے پاس ہیں ان میں سے ہر کتاب میں کسی خاص قوم کو مخاطب کیا گیا ہے اور ہر کتاب میں ایسے احکام پائے جاتے ہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک خاص زمانے کے حالات اور ضروریات کے لیے تھے مگر اب نہ ان کی ضرورت ہے اور نہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ سب کتابیں الگ الگ قوموں کے لیے مخصوص تھیں ان میں سے کوئی کتاب بھی تمام دنیا کے لیے نہیں آئی تھی پھر جن قوموں کے لیے یہ کتابیں آئی تھیں ان کے لیے بھی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے نہ تھی بلکہ کسی خاص زمانے کے لیے تھی اب قرآن کو دیکھو اس کتاب میں ہر جگہ انسان کو مخاطب کیا گیا ہے اس کے کسی فقرے سے بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کسی خاص قوم کے لیے ہے نیز اس کتاب میں جتنے احکام دیے گئے ہیں وہ سب ایسے ہیں جن پر ہر زمانے میں ہر جگہ عمل کیا جا سکتا ہے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قرآن ساری دنیا کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے چھ پچھلی کتابوں میں سے ہر ایک میں نیکی اور صداقت کی باتیں بیان کی گئی تھیں اخلاق اور راست بازی کے اصول سکھائے گئے تھے خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے گئے تھے لیکن کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہ تھی جس میں ساری خوبیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہو اور کوئی چیز چھوڑی نہ گئی ہو یہ بات صرف قرآن میں ہے کہ جتنی خوبیاں پچھلی کتابوں میں الگ الگ تھیں وہ سب اس میں جمع کر دی گئی ہیں اور جو خوبیاں پچھلی کتابوں سے چھوٹ گئی تھیں وہ بھی اس کتاب میں آ گئی ہیں ساتھ۔ تمام مذہبی کتابوں میں انسان کے دخل در معقولات سے ایسی باتیں مل گئی ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں عقل کے خلاف ہیں ظلم اور بے انصافی پر مبنی ہیں انسان کے عقیدے اور عمل دونوں کو خراب کرتی ہیں حتیٰ کہ بہت سی کتابوں میں فحش اور اخلاقی کی باتیں بھی پائی جاتی ہیں قرآن ان سب چیزوں سے پاک ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو یا جس کو دلیل یا تجربے سے غلط ثابت کیا جا سکتا ہو اس کے کسی حکم میں بے انصافی نہیں ہے اس کی کوئی بات انسان کو گمراہی میں ڈالنے والی نہیں ہے اس میں فحش اور بدخلاقی کا نام و نشان تک نہیں ہے اول سے آخر تک سارا قرآن اعلی درجے کی حکمت اور دانائی اور عدل و انصاف کی تعلیم اور راہ راست کی ہدایت اور بہترین احکام اور قوانین سے ہوا ہے. یہی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر تمام دنیا کے قوموں کو ہدایت دی گئی ہے کہ قرآن پر ایمان لائیں اور تمام کتابوں کو چھوڑ کر صرف اسی ایک کتاب کی پیروی کریں کیونکہ انسان کو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جس قدر ہدایت کی ضرورت ہے وہ سب اس میں بے کم و کاست بیان کر دی گئی ہے یہ کتاب آ جانے کے بعد کسی دوسری کتاب کی حاجت باقی نہیں رہتی جب تم کو یہ معلوم ہوگا کہ قرآن اور دوسری کتابوں میں کیا فرق ہے تو یہ بات تم خود سمجھ سکتے ہو کہ دوسری کتابوں پر ایمان اور قرآن پر ایمان میں کیا فرق ہونا چاہیے پچھلی کتابوں پر ایمان صرف تصدیق کی حد تک ہے یعنی وہ سب خدا کی طرف سے تھیں اور سچی تھیں اور اسی غرض کے لیے آئی تھیں جس کو پورا کرنے کے لیے قرآن آیا ہے اور قرآن پر ایمان اس حیثیت سے ہے کہ یہ خدا کا خالص کلام ہے سراسر حق ہے اس کا ہر لفظ محفوظ ہے اس کی ہر بات سچی ہے اس کے ہر حکم کی پیروی فرض ہے اور ہر وہ بات رد کر دینے کے قابل ہے جو قرآن کے خلاف ہو خدا کے رسولوں پر ایمان کتابوں کے بعد ہم کو خدا کے تمام رسولوں پر بھی ایمان لانے کی ہدایات کی گئی ہیں یہ بات تم کو پچھلے باب میں بتائی جا چکی ہے کہ خدا کے رسول تمام قوموں کے پاس آئے تھے اور ان سب نے اسی اسلام کی تعلیم دی تھی جس کی تعلیم دینے کے لیے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس لحاظ سے خدا کے تمام رسول ایک ہی گروہ کے لوگ تھے اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی جھوٹا قرار دے تو گویا اس نے سب کو جھٹلا دیا اور کسی ایک کی بھی تصدیق کرے تو آپ سے آپ اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ سب کی تصدیق کرے فرض کرو کہ دس آدمی ایک ہی بات کہتے ہیں جب تم نے ایک سچا تسلیم کیا تو خود بخود تم نے باقی نو کو بھی سچا تسلیم کر لیا اگر تم ایک کو جھوٹا کہو گے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تم نے خود اس بات ہی کو جھوٹ قرار دے دیا ہے جو وہ بیان کر رہا ہے اور اس سے دسوں کی تکزیب لازم آئے گی یہی وجہ ہے کہ اسلام میں تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے جو شخص کسی رسول پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہوگا خواہ باقی رسولوں کو مانتا ہو روایات میں ہے کہ دنیا کی مختلف قوموں میں جو نبی بھیجے گئے ہیں ان کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اگر تم خیال کرو کہ دنیا کب سے آباد ہے اور اس میں کتنی قومیں گزر چکی ہیں تو یہ تعداد کچھ بھی زیادہ معلوم نہیں ہوگی ان سوا نبیوں میں سے جن کے نام ہم کو قرآن نے بتائے ہیں ان پر تو سراحت کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے باقی تمام کے متعلق ہم کو صرف عقیدہ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو لوگ بھی خدا کی طرف سے اس کے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے وہ سب سچے تھے ہندوستان چین ایران مصر افریقہ یورپ اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں جو نبی آئے ہوں گے ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں مگر ہم کسی خاص شخص کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی تھا اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی نہ پیرو جن لوگوں کو اپنا پیشوا مانتے ہیں ان کے خلاف کچھ کہنا ہمارے لیے جائز نہیں بہت ممکن ہے کہ در حقیقت وہ نبی ہوں اور بعد میں ان کے پیرووں نے ان کے مذہب کو بگاڑ دیا ہو جس طرح مسا علیہ السلام اور عیسا علیہ السلام کے پیرووں نے بگاڑا لہذا ہم جو بھی کچھ اظہار رائے کریں گے ان کے مذہب اور ان کے رسموں کے متعلق کریں گے مگر پیشواؤں کے حق میں خاموش رہیں گے تاکہ بغیر جانے بوجھے ہم سے کسی رسول کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے پچھلے رسولوں میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں کہ آپ کی طرح وہ بھی سچے تھے خدا کے بھیجے ہوئے تھے اسلام کا سیدھا راستہ بتانے والے تھے اور ہمیں سب پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے مگر ان ساری حیثیتوں میں یکساں ہونے کے باوجود آپ میں اور دوسرے پیغمبروں میں تین باتوں کا فرق ہے ایک یہ کہ پچھلے انبیاء خاص قوموں میں خاص زمانوں کے لیے آئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں جیسا کہ ہم پچھلے باب میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں دوسرے یہ کہ یہ پچھلے انبیاء کی تعلیمات یا تو بالکل دنیا سے ناپید ہو چکی ہیں یا کسی قدر باقی رہ گئی ہیں تو اپنی خالص صورت میں محفوظ نہیں رہی ہیں اسی طرح ان کے ٹھیک ٹھیک حالات بھی آج دنیا میں کہیں نہیں ملتے بلکہ ان پر بکثرت افسانوں کے ردے چڑھے ہیں اس وجہ سے اگر کوئی ان کی پیروی کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا بخلاف اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ کی سیرت پاک آپ کی زبانی ہدایت آپ کے عملی طریقے آپ کے اخلاق عادات خسائل الغرض ہر چیز دنیا میں بالکل محفوظ ہے اس لیے در حقیقت تمام پیغمبروں میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے پیغمبر ہیں اور صرف آپ ہی کی پیروی کرنا ممکن ہے تیسرے یہ کہ پچھلے انبیاء کے ذریعے سے اسلام کی جو تعلیم دی گئی تھی وہ مکمل نہیں تھی ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آ کر اس کے احکام اور قوانین اور ہدایت میں ترمیم و اضافہ کرتا رہا اصلاح و ترقی کا سلسلہ برابر جاری تھا اسی لیے ان نبیوں کی تعلیمات کو ان کا زمانہ گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے محفوظ بھی نہیں رکھا کیونکہ ہر کامل تعلیم کے بعد پچھلی ناقص تعلیم کی ضرورت باقی نہیں رہتی آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی ایسی تعلیم دی گئی جو ہر حیثیت سے مکمل تھی اس کے بعد تمام انبیاء کی شریعتیں آپ سے منسوخ ہو گئیں کیونکہ کامل کو چھوڑ کر ناقص کی پیروی کرنا عقل کے خلاف ہے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اس نے گویا تمام نبیوں کی پیروی کی اس لیے کہ تمام نبیوں کی تعلیم میں جو کچھ بھلائی تھی وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں موجود ہے اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ کر کسی پچھلے نبی کی پیروی کرے گا وہ بہت سی بھلائیوں سے محروم رہ جائے گا اس لیے کہ جو بھلائیاں بعد میں آئیں وہ اس پرانی تعلیم میں نہ تھیں ان وجو سے تمام دنیا کے انسانوں پر لازم ہو گیا کہ وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کریں مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تین حیثیتوں سے ایمان لائے ایک یہ کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں دوسرے یہ کہ آپ کی ہدایت بالکل کامل ہے اس میں کوئی نقش نہیں اور وہ ہر غلطی سے پاک ہے تیسرے یہ کہ آپ خدا کے آخری پیغمبر ہیں آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی کسی قوم میں آنے والا نہیں ہے نہ کوئی ایسا شخص آنے والا ہے جس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے شرط ہو جس کو نہ ماننے سے کوئی شخص کافر ہو جائے آخرت پر ایمان پانچویں چیز جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہے وہ آخرت ہے آخرت کے متعلق جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہیں ایک ایک دن اللہ عز و تمام عالم اور اس کی مخلوقات کو مٹا دیں گے اس دن کا نام قیامت ہے دو پھر وہ سب کو ایک دوسری زندگی بخشیں گے اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اس کو حشر کہتے ہیں تین تمام لوگوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا پورا نام آمال اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا 4 اللہ تعالی ہر شخص کے اچھے اور برے آمال وزن فرمائیں گے جس کی بھلائی اللہ کے میزان میں برائی سے زیادہ وزنی ہوگی اس کو اللہ بخش دیں گے اور جس کی برائی کا پلہ بھاری رہے گا اسے سزا دیں گے پانچ جن لوگوں کی بخش ہو جائے وہ جنت میں جائیں گے اور جن کو سزا دی جائے وہ دوزخ میں جائیں گے عقیدۂ آخرت کی ضرورت آخرت کا یہ عقیدہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے اسی طرح پچھلے تمام انبیا بھی اسے پیش کرتے آئے ہیں اور ہر زمانے میں اس پر ایمان لنا مسلمانوں کے لیے لازمی شرط رہا ہے تمام نبیوں نے اس شخص کو کافر قرار دیا ہے جو اس سے انکار کرے یا اس میں شک کرے کیونکہ اس عقیدے کے بغیر اللہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو ماننا بالکل بے معنی ہو جاتا ہے اور انسان کی زندگی ساری خراب ہو جاتی ہے اگر تم غور کرو تو یہ بات آسانی سے تمہاری سمجھ میں آ سکتی ہے تم سے جب کبھی کسی کام کے لیے کہا جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال جو تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے کرنے کا کیا فائدہ ہے اور نہ کرنے کا کیا نقصان ہے یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہر ایسے کام کو لغ اور فضول سمجھتی ہے جس کا کوئی حاصل نہ ہو تم کسی ایسے فیل پر کبھی آمادہ نہ ہوگے جس کے متعلق تم کو یقین ہو کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اور اسی طرح تم کسی ایسی چیز سے پرہیز کرنا بھی قبول نہ کرو گے جس کے متعلق تم کو یہ یقین ہو کہ اس سے کوئی نقصان نہیں یہی حال شک کا بھی ہے جس کام کا فائدہ مشکوک ہو اس میں تمہارا جی ہرگز نہ لگے گا اور جس کام کے نقصان دے ہونے میں شک ہو اس سے بچنے کی بھی تم خاص کوشش نہ کرو گے بچوں کو دیکھو وہ آگ میں ہاتھ کیوں ڈال دیتے ہیں اس لیے نہ کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں کہ آگ جلا دینے والی چیز ہے اور وہ پڑھنے سے کیوں بھاگتے ہیں اس وجہ سے نہ کہ جو کچھ فائدے ان کے بڑے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کے دل کو نہیں لگتے اب خیال کرو کہ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا اور خدا کو ماننے اور اس کی مرضی کے مطابق چلنے کو بے نتیجہ سمجھتا ہے اس کے نزدیک نہ تو خدا کی فرما برداری کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی اس کی نافرمانی کا کوئی نقصان پھر کیوں کر ممکن ہے کہ وہ ان احکامات کی اطاعت کرے جو خدا نے اپنے رسولوں اور اپنے کتابوں کے ذریعے سے دیے ہیں بال فرض اگر کسی نے خدا کو مان بھی لیا تو ایسا ماننا بالکل بے ہوگا کیونکہ وہ خدا کے قانون کی اطاعت نہ کرے گا اور اس کی مرضی کے مطابق نہ چلے گا لیکن یہ معاملہ یہیں تک نہیں رہتا تم اور زیادہ غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ آخرت کا انکار یا اقرار انسان کی زندگی میں فیصلہ کن اثر رکھتا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ ہر کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ اس کے, فائدے اور نقصان کے لحاظ سے کرتا ہے, اب ایک شخص تو وہ ہے جس کی نظر صرف اسی دنیا کے فائدے اور نقصان پر ہے وہ کسی ایسے نیک کام پر ہرگز آمادہ نہ ہوگا جس سے کوئی فائدہ اسے دنیا میں حاصل ہونے کی امید نہ ہو اور وہ کسی ایسے برے کام سے پرہیز نہ کرے گا جس سے اس کو اس دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو ایک دوسرا شخص ہے جس کی نظر افعال کے آخری نتائج پر ہے وہ دنیا کے فائدے اور نقصانات کو محض عارضی چیز سمجھے گا وہ آخرت کے دائمی فائدے یا نقصان کا لحاظ کر کے نیکی کو اختیار کرے گا اور بدی کو چھوڑ دے گا خواہ اس دنیا میں نیکی سے کتنا ہی بڑا نقصان اور بدی سے کتنا ہی بڑا فائدہ ہوتا ہو دیکھو دونوں میں کتنا بڑا فرق ہو گیا ایک کے نزدیک نیکی وہ ہے جس کا کوئی اچھا نتیجہ اس دنیا کی ذرا سی زندگی میں حاصل ہو جائے مثلا کچھ روپیہ ملے کوئی زمین ہاتھ آ جائے کوئی عہدہ مل جائے کوئی نیک نامی ہو جائے اور شہرت ہو جائے اور کچھ لوگ واہ واہ کریں یا کچھ لذت یا خوشی حاصل ہو جائے کچھ خواہشات کی تسکین ہو کچھ نفس کو مزہ آ جائے اور بدی وہ ہے جس سے کوئی برا نتیجہ اس کی زندگی میں ظاہر ہو یا ظاہر ہونے کا خوف ہو مثلا جان و مال کا نقصان صحت کی خرابی بدنامی حکومت کی سزا کسی قسم کی تکلیف یا رنج یا بدمزگی اس کے مقابلے میں دوسرے شخص کے نزدیک نیکی وہ ہے جس سے خدا خوش ہو اور بدی وہ ہے جس سے خدا ناراض ہو نیکی اگر دنیا میں اس کو کسی قسم کا فائدہ پہنچائے بلکہ الٹا نقصان ہی نقصان دے تب بھی وہ اس کو نیکی ہی سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ آخر کار خدا اس کو ہمیشہ باقی رکھنے والا فائدہ عطا کرے گا اور بدی سے خواہ یہاں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے نہ نقصان کا خوف ہو بلکہ سراسر فائدہ ہی فائدہ نظر آئے پھر بھی وہ اس کو بدی ہی سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اگر میں دنیا کی اس مختصر زندگی میں سزا سے بچ گیا اور چند روز مزے لوٹتا بھی رہا تب بھی آخر کار خدا کے عذاب سے نہ بچوں گا یہ وہ مختلف خیالات ہیں جن کے اثر سے انسان دو مختلف طریقے اختیار کرتا ہے جو شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا اس کے لیے قطعی ناممکن ہے کہ وہ ایک قدم بھی اسلام کے طریقے پر چل سکے اسلام کہتا ہے کہ خدا کی راہ میں غریبوں کو زکوٰۃ دو وہ جواب دیتا ہے کہ زکوٰۃ سے میری دولت کھٹ جائے گی میں تو اپنے مال پر الٹے سود لوں گا اور سود کی ڈگری میں غریبوں کے گھر کا تنقا تک غرق کرا لوں گا اسلام کہتا ہے ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے سے کرو. سچائی میں کتنا ہی جھوٹ میں کتنا ہی نقصان اور فائدہ ہو وہ جواب دیتا ہے کہ میں ایسی سچائی کو لے کر کیا کروں گا جس سے مجھے نقصان پہنچے اور کچھ فائدہ نہ ہو اور ایسے جھوٹ سے پرہیز کیوں کروں جو فائدہ مند ہو اور جس میں بدنامی کا خوف تک نہ ہو وہ ایک سنسان راستے سے گزرتا ہے ایک قیمتی چیز پڑی ہوئی اس کو نظر آتی ہے اسلام کہتا ہے کہ یہ تیرا مال نہیں تو اسے ہرگز نہ لے وہ جواب دیتا ہے کہ مفتائی ہوئی چیز کو کیوں چھوڑوں یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں جو پولیس کو خبر کرے یا عدالت میں گواہی دے یا لوگوں میں مجھے کوئی بدنام کرے پھر کیوں نہ میں اس مال سے فائدہ اٹھاؤں ایک شخص پوشیدہ طور پر اس کے پاس کوئی مال امانت رکھواتا ہے اور مر جاتا ہے اسلام کہتا ہے کہ امانت میں خیانت نہ کر اس کا مال اس کے بچوں کو پہنچا دے وہ کہتا ہے کیوں کوئی شہادت اس بات کی نہیں کہ مرنے والے کا مال میرے پاس ہے خود اس کے بال بچوں کو اس کی خبر تک نہیں جب میں آسانی کے ساتھ اس مال کو کھا سکتا ہوں اور کسی دعوے یا کسی بدنامی کا بھی خوف نہیں تو کیوں نہ اسے کھا جاؤں الغرض یہ کہ زندگی کے راستے میں ہر ہر قدم پر اسلام اس کو ایک طریقے پر چلنے کی ہدایت کرے گا اور وہ اس کے بالکل خلاف دوسرا طریقہ اختیار کرے گا کیونکہ اسلام میں ہر چیز کی قدر و قیمت آخرت کے دائمی نتائج کے لحاظ سے ہے مگر وہ شخص ہر معاملے میں صرف ان نتائج پر نظر رکھتا ہے جو اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں حاصل ہوتے ہیں اب تم سمجھ سکتے ہو کہ آخرت پر ایمان لائے بغیر انسان کیوں مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان تو خیر بڑی چیز ہے سچ یہ ہے کہ آخرت کا انکار انسان کو انسانیت سے گرا کر حیوانیت سے بھی بدتر درجے میں لے جاتا ہے عقیدۂ کی صداقت عقیدہ آخرت کی ضرورت اور اس کی منفاط تم کو معلوم ہو گئی اب ہم مختصر طور پر تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ آخرت کے متعلق بیان فرمایا ہے عقل کی روح سے بھی ہمیں وہی صحیح معلوم ہوتا ہے اگرچہ اس عقیدے پر ہمارا ایمان صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر ہے عقل پر اس کا مدار نہیں ہے لیکن جب ہم غور و فکر سے کام لیتے ہیں تو ہم کو آخرت کے متعلق تمام عقیدوں میں سب سے زیادہ یہی عقیدہ مطابق عقل معلوم ہوتا ہے آخرت کے متعلق دنیا میں تین مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی زندگی نہیں یہ دہریوں کا خیال ہے جو سائنس دان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں دوسرا گروہ کہتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنے کے لیے بار بار اسی دنیا میں جنم لیتا ہے اگر اس کے اعمال برے ہیں تو وہ دوسرے جنم میں کوئی جانور مثلا کتا یا بلی بن کر آئے گا یا کوئی درخت بن کر پیدا ہوگا یا کسی بدتر درجے کے انسان کی شکل اختیار کرے گا اور اگر اچھے اعمال ہیں تو زیادہ اونچے درجے پر پہنچے گا یہ خیال بعض خام مذہبوں میں پایا جاتا ہے تیسرا گروہ قیامت اور حشر اور خدا کی عدالت میں بشی اور جزا اور سزا پر ایمان رکھتا ہے یہ تمام انبیاء کا متفقہ عقیدہ ہے اب پہلے گرو کے عقیدے پر غور کرو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مرنے بعد کسی کو زندہ ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ جو مرتا ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے لہٰذا مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں مگر غور کرو کیا یہ کوئی دلیل ہے مرنے کے بعد تم نے کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا تو تم زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے آگے بڑھ کر تم یہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہ ہوگا اس کا تمہارے پاس کیا سبوت ہے ایک گنوار نے اگر ہوائی جہاز نہیں دیکھا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ ہوائی جہاز کیا چیز ہے لیکن جب وہ کہے گا کہ میں جانتا ہوں کہ ہوائی جہاز جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو عقلمند اس کو احمق کہیں گے اس لیے کہ اس کا کسی چیز کو نہ دیکھنا یہ مانے نہیں رکھتا کہ وہ چیز سرے سے ہے ہی نہیں ایک آدمی کیا اگر ساری دنیا کے لوگوں نے بھی کسی چیز کو نہ دیکھا تو یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہے ہی نہیں یا ہو ہی نہیں سکتی اس کے بعد دوسرے عقیدے کو لیجئے اس عقیدے کی روح سے ایک شخص جو اس وقت انسان ہے وہ اس لیے انسان ہوگا کہ جب وہ جانور تھا تو اس نے اچھے عمل کیے تھے اور ایک جانور جو اس وقت جانور ہے تو وہ اس لیے جانور ہو گیا ہے کہ انسان کی جیون میں اس نے برے عمل کیے تھے دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ انسان اور حیوان اور درخت ہونا سب دراصل پہلے جنم کے اعمال کا نتیجہ ہے اب سوال یہ ہے کہ پہلے کیا چیز تھی اگر کہتے ہو کہ پہلے انسان کا قالب اس کو کسی اچھے عمل کے بدلے میں ملا اگر کہتے ہو کہ حیوان تھا یا درخت تھا ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے انسان ہو ورنہ سوال ہوگا کہ درخت یا حیوان کا قالب اس کو کس برے عمل کی سزا میں ملا ہے الغرض یہ کہ اس عقیدے کے ماننے والے مخلوقات کی ابتدا کسی جیون سے بھی قرار نہیں دیتے کیونکہ ہر جیون سے پہلے ایک جیون ہونا ضروری ہے تاکہ بعد والے جیون کے عمل کا نتیجہ قرار دیا جائے یہ بات سریح عقل کے خلاف ہے اب تیسرے عقیدے کو لو اس میں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی اور خدا اپنے اس کارخانے کو توڑ پھوڑ کر نئے سرے سے ایک دوسرا زیادہ اعلیٰ درجے کا پائیدار کارخانہ بنائے گا یہ ایسی بات ہے کہ جس کے صحیح ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی دنیا کے اس کارخانے پر جتنا غور کیا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ دائمی کارخانہ نہیں ہے کیونکہ جتنی قومیں اس میں کام کر رہی ہیں وہ سب محدود ہیں اور ایک روز ان کا ختم ہو جانا یقینی ہے اس لیے تمام سائنسدان اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ایک دن سورج ٹھنڈا اور بے نور ہو جائے گا سیارے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی دوسری بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ انسان کو دوبارہ زندگی بخشی جائے گی کیا ناممکن ہے اگر ناممکن ہے تو اب جو زندگی انسان کو حاصل ہے یہ کیسے ممکن ہو گئی ظاہر ہے کہ جس خدا نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا وہ دوسری دنیا میں بھی پیدا کر سکتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ انسان نے اس دنیا کی زندگی میں جتنے عمل کیے ہیں ان سب کا ریکارڈ محفوظ ہے اور حشر کے دن پیش ہوگا یہ ایسی چیز ہے جس کا ثبوت آج ہم کو اس دنیا میں بھی مل رہا ہے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ جو آواز ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ ہوا میں تھوڑی سی لہر پیدا کر کے فنا ہو جاتی ہے مگر اب معلوم ہوا ہے کہ ہر آواز اپنے گرد و پیش پر اپنا نقش چھوڑتی ہے جس کو دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے چنانچہ گراموفون کا ریکارڈ اسی اصول پر بنا ہے اسی سے یہ معلوم ہوا کہ ہماری ہر حرکت کا ریکارڈ ان تمام چیزوں پر منقوش ہو رہا ہے جن کے ساتھ اس حرکت کا کسی طور پر تصادم ہوتا ہے جب حال یہ ہے تو یہ بات بالکل یقینی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا پورا نامۂمال محفوظ ہے اور دوبارہ اس کو حاضر کیا جا سکتا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ خدا حشر کے دن عدالت کرے گا اور حق کے ساتھ ہمارے اچھے برے اعمال کی جزا و سزا دے گا اس کو کون ناممکن کہہ سکتا ہے اس میں کون سی بات خلاف عقل ہے عقل تو خود یہ چاہتی ہے کہ کبھی خدا کی عدالت ہو اور ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلے کیے جائیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نیکی کرتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ اس دنیا میں اس کو نہیں حاصل ہوتا ایک شخص بدی کرتا ہے اور اس سے کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچتا یہی نہیں بلکہ ہم ہزاروں مثالیں ایسی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے نیکی کی اور اسے الٹا نقصان ہوا ایک دوسرے شخص نے بدی کی اور وہ خوب مزے کرتا ہے اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر عقل مطالبہ کر ہے کہ کہیں نہ چاہیے آخری چیز جنت اور جہنم ہے ان کا وجود بھی ناممکن نہیں اگر سورج چاند اور مریخ کو خدا بنا سکتا ہے تو آخر جنت اور جہنم نہ بنا سکنے کی کیا وجہ ہے جب وہ عدالت کرے گا اور لوگوں کو جزا اور سزا دے گا تو جزا پانے والوں کے لیے کوئی عزت اور لطف و مسرت کا مقام اور سزا پانے والوں کے لیے کوئی ذلت اور رنج و تکلیف کا مقام بھی ہونا چاہیے ان باتوں پر جب تم غور کرو گے تو تمہاری عقل خود کہے گی کہ انسان کے انجام کے متعلق جتنے عقیدے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں زیادہ دل کو لگتا ہوا عقیدہ یہی ہے اور اس میں کوئی چیز خلاف عقل یا ناممکن نہیں لگتی پھر جب ایسی ایک بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے نبی نے بیان کی ہے اور اس میں سراسر ہماری بھلائی ہے تو اقل مندی یہ ہے کہ اس پر یقین کیا جائے نہ یہ کہ خامخا بلا کسی دلیل کے شک کیا جائے کلمہ طیبہ یہ پانچ عقیدے تاہم قطر پر ایمان کا عقیدہ یہ چھ عقیدوں کا خلاصہ صرف ایک کلمے میں آ جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی بندگی کا اقرار کرتے ہو اور جب محمد الرسول اللہ کہتے ہو تو اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں رسالت کی تصدیق کے ساتھ خود بخود یہ بات تم پر لازم آتی ہے کہ خدا کی ذات و صفات اور ملائکہ اور کتب آسمانی اور انبیاء و آخرت اور قدر کے متعلق جو کچھ اور جیسا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اللہ کی عبادت اور فرما برداری کا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کی پیروی کرو